ويزداد الذين امنوا ایمانا وقال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا نبی یا تسلیم السلۃ علیک یا سیدول اللہ علی صحاب یا سید حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ گرامی قدر آج کتاب الایمان کی حدیث نمبر بطالیس اور ترتالیس کا درس ہوگا یعنی بخاری شریف کی حدیث نمبر بتالیس اور ترتالیس کا اور اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب زیادہ تل ایمان و باب اس اس چیز کا کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے یہ باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ باندھا ہے اور اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے اس, اس مسئلے پر کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس پر علماء کرام بحث فرماتی ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سے پہلے باپ باندھنے باب میں حدیث لانے سے پہلے دو آیت کریمہ جو ہیں ان کے جز جو ہیں وہ لائے ہیں اور ابتدا میں لکھتے ہیں وقل اللہ از وزد نا ہم وزداد اکمل تو لکم دین اکم شيء من امین ال کمال یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس باب کے ابتدا میں لائے ہیں یہ بات جو ہے خصوصی طور پر اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اس, اس پر اس مسئلے پر وہابیہ جو ہے اکثر اعتراض کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ لوگ ریکارڈ کر لیں گے تو میرا خیال ہے زیادہ آپ لوگوں, کی, آپ لوگوں کے لیے مفید بھی ہوگا کیونکہ جب بھی اعتراض کریں کہ دیکھیں جناب امام صاحب تو اس کے قائل نہیں ہیں دیگر ائمہ نظام تو اس کے قائل ہیں لہذا ہم قرآن و سنت کے خلاف جو ہے ایمان صاحب کی بات کو قبول نہیں کرتے تو اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں سب سے پہلے ترجمہ جو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے باپ باندھا ہے تو ترجمے کے بعد میں سیدھا اس طرف جاؤں گا کہ امام صاحب کا کیا موقف ہے اور امام صاحب کا کیا موقف ہے اس پر اور, اور دیگر آئم اظام جو ہیں وہ اپنے موقف پر کیا دلائل دیتے ہیں اور امام صاحب کیا دلائل دیتے ہیں اور اگر ممکن ہو تو کسی وقت گائے بگائے اس کو روم میں رپیٹ کرے تاکہ لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ چل جائے تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے باپ جو بندہ ہے وہ کول اللہ ازد وجل ندم وزد اللہ امن ایمانہ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ان کو ہدایت زیادہ کی اور فرمایا زیادہ ہو ایمان والوں کا ایمان و یز داد ایمانا اور دوسری جو آیت کریمہ لائے ہیں وہ یہ ہے ال یوم اکمل تلقم دین اکم فائدہ ترک شیم الکمال ناقص اور فرمایا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا لہذا جب کمال میں سے کوئی چیز چھوڑی چھوڑ دی جائے تو وہ ناقص ہوتی ہے وہ ناقص ہے ناقص ہے تو اس کے لیے آپ نے اس بات کی بہت سی حدیثیں جو ہیں وہ سماعت فرمائی ہیں اور ان حدیثوں کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اعمال کے ساتھ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ حدیثیں جو بیان فرمائی ہیں کبھی تو وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین خسلتیں ہیں کبھی بیان فرما رہے ہیں کہ جناب من یقم لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی اور کبھی جناب والا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایلی سلام خیر یہ حدیثی آئیں گے نا جو آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہیں ایلی سلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف حضور علیہ صلاحت والسلام سے سوال کیا کون سا اسلام بہتر ہے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور اسلام کرو خواب وہ جان, تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو یہ حدیثیں جو ہیں وہ بخاری شریف کے کتاب ایمان میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے ایمان سے نہیں ہے اور دوسرا آپ دیکھ لیں کبھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ عند اللہ الاسلام فرما رہے ہیں اور کبھی جو ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام کوئی مثال دے رہے ہیں یعنی نبی علی سلاد فرما رہے ہیں کہ دعو ان حیا من المان جی حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے تو اس طرح ایک نئی بہت سی حدیث جو ہے حضور علی سلاد و نے ارشاد فرمائی ہیں اور کبھی فرمایا ہے لا مینو احدم حت اکونا احبا علیہ مم والدی و والدی ون ناسی اجمائن اور اس سے پہلی جو حدیث میرے اکالیہ سلام نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے فول کال وزی نفسی بیادی لائ محد حکم ہتا اکونا احبا علی مم والدی وवाdihí onنا si اور یہ حدیثیں جو ہیں ان کا تعلق جو ہے اعمال کے ساتھ ہے اور انہی کے ساتھ جو ہے یہ حدیث بھی جو ہے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلۃ والسلام نے فرمایا کالا آیت الامان حب الصار و آیت النفاق بغد الفاق اور ایمان کی دلیل آیت جو نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ انصار سے محبت رکھنا اور منافع کی نشانی یہ ہے کہ جو ہے وہ انصار سے بغض رکھنا ایسی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہے کتاب المان میں لائے ہیں اور کبھی تو ایمان کے ستر شعبے جو ہیں وہ اے بیان فرما رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کال علی امان برتم و ستون شوبت و شوبت مین علی امان ہاں جی اور کبھی حدیث لا رہے ہیں المسلمسان ہی ودی اس طرح کی حدیث جو ہے حضور علیہ السلاۃ السلام کے فرمان جو ہیں وہ امام بخاری لائے ہیں اور کبھی فرماتے ہیں ای علی السلامی افضل حضور علیہ سلاۃ والسلام سے سوال ہوا ای عی علی السلامی افضل عالم سلمسلمسان ہی ودی میرے اکال علام سے سوال ہوا کون سا اسلام افضل ہے حضور علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے یہ امال والی حدیثیں ہیں جو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جو ہے وہ کتاب ایمان میں لائے ہیں اب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ایمان کی تعریف میں اہمہ نظام جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ اس چیز کی ابتدا کے لیے ضروری چیز ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ اہمہ نظام کے اقوال کیا ہیں کیونکہ یہ درش بخاری ہے اور بخاری شریف کی ہر حدیث کو کھول کر بیان کرنا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ہم اہل سنت و جماعت جو ہے صحیح معنوں میں سمجھ سکے کہ حق کیا ہے اور بادل کیا ہے تو گرامی قدر سب سے پہلے سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا میں قول پیش کرتا ہوں آپ س... آپ سماعت فرمائیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بعد دیگر امہ اظام جو ہیں ان کے اقوال پیش ہوں گے پھر انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے اس میں جو مسائل نکلیں گے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان المانہ اقرار باللسان و معربت القلوب امام صاحب کا قول یہ ہے کہ ایمان دل سے تصدیق کرنے, کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کو کہتے ہیں اور معرفت القلوب کے معربت القلوب کے معنی ہے پختہ اور غیر متزلزل چیز جو ہے اس اتقاد کو کہتے ہیں یعنی ایمان فقط دل کے اعتقاد اور جازم کا نام ہے زبان سے اقرار کرنا شرط ہے اور چنانچہ شرح عقائد میں یہ بات موجود ہے شرع عقائد کی عبارت جو ہے وہ سماعت پر مان گا کہ شرع عقائد میں وضاحب جمہور علاق و اقرار شرط میں تصدیق علامتی فَمَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يُقِرُ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُ عِنْدَ اللَّهِ تعالیٰ اور جمہور متقلمین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان تصدیقِ قلب کا نام ہے اور اقرارِ لسانی صرف دنیاوی احکام جاری ہونے کی ایک شرط ہے کیونکہ تصدیق قلبی ایک امر پشیدہ ہے اس لیے لازمی طور پر اس کے لیے کوئی علامت ظاہر چاہیے ہونی چاہیے اور لہذا جو شخص دل سے تمام ضروریات دین کی تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے اور اظہار نہ کرے زبان سے اظہار نہ کرے وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے یعنی ضروریات دین پر ایمان لے آیا دل سے تصدیق کر لی اور زبان سے اقرار نہیں کیا پھر بھی وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مومن ہے معلوم ہوا زبان سے اقرار کرنا صرف اس لیے ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ مومن ہے اور جب تک کوئی شخص اپنے ما فضمیر کا اظہار نہیں کرے گا اس کے دل کی قبیعت ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی لہذا معلوم ہوا کہ ایمان محض تصدیق قلبی کا نام ہے اور اقدار لسانی جو ہے وہ شرط ہے اور اس پر بہت سے دلائل دیے جاتے ہیں چونکہ آپ لوگ غور سے سماعت فرمائیے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عربی میں عامنو باللہ کا اول جو ہے اول پہلا جو مفہوم ہے وہ ہے تصدیق ہی سمجھا جاتا ہے اور اس معنی سے ادول کی کوئی مثال نہیں پائی جاتی اس سے ثابت تو ہوا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور دوسرا یہ ہے ایمان کا محل جو ہے وہ دل ہی ہے جیسا کہ متعدد آیات کریمہ میں یہ بات موجود ہے لیکن اس کے لیے چند ایک مثالیں جو ہے وہ پیش کرتا ہوں سب سے پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد برمایا الاطب کا فی کلو ایمان یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو پختہ کر دیا اور دوسری آیت کریمہ اللہ رب العزت ارشاد برماتا ہے قلو امنا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ من قُلُوبُهُمْ بو ہم والن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان میں ایسے لوگ بھی ہے جو زبان سے اقرار کرتے ہیں مگر دل دل سے ایمان نہیں لاتے یہ دو آیت کریمہ جو ہیں وہ میں نے پیش کر دی ہیں اس لیے کہ تاکہ ثابت ہو جائے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ ہے اس مسئلے پر امام صاحب کے عقیدے پر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک اور حدیث جو ہے وہ پیش کرتا ہوں حضرت عثامہ بن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہوں کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا کس کو ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور جس کے لیے جس نے زبان سے کلمہ پڑا تھا ان کا خیال تھا کہ یہ شخص دل سے کلمہ نہیں پڑ رہا تو حضور علیہ سلاط و میرے آکا علیہ السلام کو جب واقعہ کی خبر ہوئی تو حضور علیہ سلاد و نے فرمایا اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا تو اس سے ثابت ہوا کہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے لہذا دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اہل کتاب فرعون اور حضور علیہ سلاۃ وسلام اور موسا علیہ السلام کو نبی جانتے تھے جی یہ بات تو مشہور ہے نا نبی جانتے تھے پلما جا عرب کا فروب یہ قرآن کریم کے پہلے پارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے ایسی متعدد آیت کریمہ موجود ہیں کہ یہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کو نبی جانتے تھے لیکن کیا ہے فرون بھی حضرت موسا علیہ السلام کو نبی جانتا تھا حالانکہ جا جانتے ہوئے بھی وہ مومن یہ مومن نہیں تھے نہ تو کفار مکہ مومن تھے نہ وہ مشرقین اور نہ یہود و نصارہ کیوں یہ جانتے تو تھے لیکن یہ مومن نہیں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ دل سے حضور علیہ وسلام کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتے تھے اس لیے یہ, یہ جو ہیں وہ مومن نہیں ان کو مومن نہیں کہا جا سکتا تو اس سے ثابت ہوا ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے ایمان کس کا نام ہے تصدیق قلبی کا پانچویں بات یہ ہے میں امام اعظم رحمت اللہ کے جو دلائل ہیں وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پانچویں چیز یہ ہے کہ کوپر ایمان کی ضد ہے اس لیے قرآن کریم میں کبر کے مقابلے میں ایمان کا ذکر فرمایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اکبر بات ویو ممبل تو اس سے ظاہر ہے کبر کے معنی جٹرانے کے اور انکار کرنے کے ہیں اور یہ دل کا پیر ہے لہذا کوبر कुपा, कुपा, جو ہے دل کا فیل ہے اور کبر کی ضد ایمان بھی دل کا فیل ہی ہونا چاہیے اور دل کی فیل, دل کا فیل جو ہے وہ عبادت ہے اور تصدیق سے اور تقسیب کی یہ ضد جو ہے تصدیق ہے لہذا ثابت اس بات سے یہ ہوا ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں اس کے علاوہ جناب بہت سی اور مسالے ہیں بہت سی آیات ایسی موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان جو ہے تصدیق قلبی کا نام ہے تو اعمال صالحہ حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہے چھٹی بات یہ ہے وام یقول وبل یوما <بِمُؤْمِنِين> یہ منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا حالانکہ منافقین زبان سے اقرار کرتے تھے زبان سے مانتے تھے اور دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے اس لیے ایمان ان کے ایمان کی نبی کر دی گئی ہے اور اس کیوں زبان سے اقرار جو ہے خالی جو ہے وہ قابل قبول نہیں دل کی تصدیق ضروری ہے آمن تو بلّہ کما ہوا بھی اسمی ہی صبتی ہی وہ قبل تو اقرارسانی و تفدیق بل قلب اور ساتویں بات یہ ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مسلق پر جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پرماتا ہے اللہ من اکرحا و کلب ہوں مطمئن بل ایمان اور اس آیت میں جو مکرو چیز کا ذکر کیا مکرو کے لیے یہ جائز کیا گیا وہ جان بچانے کے لیے زبان سے انکار کر دے مگر اس زبانی انکار کے باوجود اللہ رب العزت نے اسے مومن اقرار دیا ہے اور اس کی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں تصدیق قلبی جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور دل کی تصدیق اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور اس کا اس کی آٹھویں دلیل یہ ہے کہ ان اللہ امنو و مل یہ آیت کریما اس کی دلیل ہے اور دوسری آیت کریمہ جو ہے اللہ زینون بلغ ویم سوال اور تیسری آیت کریمہ جو ہے انمساجد اللہ من امن بل ولی آخر اور اس طرح کی بہت سی آیات کہ جن آیات میں ایمان کا عطف جو ہے اعمال صالحہ پر کیا گیا اور معطوب اور ماتوب علیہ میں مغایرت ہوتی ہے یعنی معطوب اور معطوب علیہ میں داخل نہیں ہوتا اس لیے اس سے یہ بھی ظاہر ہوا مال صالح صالحہ حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہے اور اس کی نامی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنسَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اس آئے سے آمالِ صالحِ آمال کی صحت ایمان پر موقوب اقرار دی ہے۔ اور مشروط شرط میں داخل نہیں ہوتا ورنہ اس طرح تشوی بھی سے ہی لازم آئے گا جو باطل ہے محال ہے اس لیے یہ قاعدہ کلیہ جو ہے سرفی ناوی قواعد کے تحت بھی صحیح نہیں ہوتا تو اس لیے اور اس کے علاوہ جو ہے دسویں چیز یہ ہے قرآن میں مرتقب حرام کو مومن جو ہے کہا گیا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہوا انتانی مین المنی نقطہ تعلق حالانکہ یہ امرقتی ہے کہ شعر رکن کے بغیر مستحق نہیں ہوتی اگر اعمال صالحہ حقیقت ایمان میں داخل ہوتے تو مرتقب حرام کو مومن نہ کہا جاتا ایمان اور چیز ہے اور امال صالحہ اور چیز ہے اور گیارہویں چیز جو ہے وہ امام صاحب کے دلائل میں یہ پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں قرآن میں جہاں روزہ نماز وضو کا حکم ہے وہاں یا ایزین عام کے الفاظ سے خطا فرمایا گیا ہے قرآن کریم آپ جگہ جگہ سے پڑھ سکتے ہیں جہاں بھی اعمال صالحہ کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ رب العزت نے یا منو کے الفاظ سے خطاب فرمایا اس کے بعد ان کو عمل کی تکلیف دی ہے یہ بات بھی ایمان میں عمل کے خروج پر دلالت کرتی ہے ورنہ تکلیف بتحصیل حاصل لازم آئے گی جو باطل ہے وہ تو ممکن ہی نہیں ہے اور اس طرح امام امام ابو حنی پر تعالیٰ عنہ کے مسلق پر بھی دلیل جو دی جاتی ہے تو وہ یہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو توبہ کا حکم دیا ہے یا یادین امنو تو یہ بات بھی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ معیت ایمان کے منافی نہیں ہے معصیت کے ساتھ ایمان بھی ہوتا ہے کیونکہ توبہ گناگار کے لیے ہوتی ہے تو گناگار کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ممن اقرار دیا ہے اور اس سے ثابت ہوا اعمال حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہے اب امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے المان فہل القلب ولیسانی جوارح یہ تعریف ہے تینوں آئمہ اظام آئی کے نزدیک وہ کہتے ہیں جو علامہ عینی رحمتہ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے یہاں اس بات کو ذکر کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں ایمان دل سے تصدیق کرنے اور زبان سے قرار کرنے اور جوار <coughs> معمور بے ہی کو ادا کرنے کو کہتے ہیں یہ تعریف جو ہے اے اے اے تینوں نظام از کے نزدیک جو ہے ایمان کی تعریف ہے اب دیکھنا ہے کہ امام ابو رضی اللہ تعالی عنہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ ان دونوں کے نزدیک جو ہے یہ اختلاف کی حقیقت کیا ہے کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بعض قطب میں یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا میلان امام شافی رحمت اللہ علیہ کی طرف تھا آپ ان کے مسل کے پیروکار تھے فقہ شافیہ کے ماننے والے تھے یہ با کتابوں میں ملتا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں دونوں میں کیا اختلاف ہے اور امام اعظم اور امام ابو عبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایمان کی تاریخ میں جو اختلاف نظر آتا ہے حقیقت میں یہ اختلاف صرف لفظی اختلاف ہے حقیقی کوئی اختلاف نہیں ہے تو جس, جس سے یہ ہے کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے اول وہ ایمان جو انسان کو خلود پنار سے نجات دے ہاں جی خلود پنار یہ نہیں جو جہنم میں داخل ہوں گے ان کو نہیں جاتی ہے تو اپنے گنا کی جرم میں کچھ عرصہ کے لیے بطور سزا جہنم میں داخل کیا جائے اور اس کے بعد پھر جنت میں داخل ہو دوسرا یہ ہے کہ وہ ایمان جو انسان کو دخول نار سے نجات دے یعنی ذرا دیر کے لیے بھی وہ جہنم میں نہ جائے تو ظاہر ہوا خلوط نار سے نجات دینے والے ایمان کی تعریف یہ ہوگی کہ انسان دل سے تمام ضروریات دین کا اقرار اور تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے اور دخول نار سے نجات دینے والے ایمان کی تعریف یہ ہوگی ضروریات دین کے اقرار اور تصدیق کے ساتھ ساتھ وہ تمام شرحیہ احکام شرعیہ پر پابندی کرے آپ غور سے سماعت فرمائیے گا تاکہ مسئلہ جو ہے آپ لوگ سمجھ سکیں تو ایک یہ ہے کہ ایک آدمی ایماندار تو ہے مومن تو ہے لیکن آکام کی وجہ آوری میں سستی کرتا ہے کاحلی کرتا ہے کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی کبھی جناب کبھی زکوٰۃ دے لی کبھی نہ دی کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہ رکھا تو پھر یہ اس عمل کی وجہ سے اس عمل کی وجہ سے وہ کیا ہوگا جہنم میں داخل ہوگا لیکن آخر کار وہ نجات پائے گا اور دوسرا وہ ہوگا جو جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ اور اے اے تمام تمام احکام شرعیہ جو ہیں ان کی پابندی کرے یعنی نماز کو وقت پر ادا کرے زکوٰۃ وقت پر ادا کرے حج کرے اور اللہ کے تمام وہ حکم جو حلال اور حرام میں ہے ان سب کو بجا لائے تو پھر وہ اس کو جناب دخول پنار سے نجات مل جائے گی ٹھیک ہے نا تو اب غور کیجیے اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ میں ایمان کی تعریف میں جو اختلاف نظر آتا ہے وہ صرف نزاع لفظی رہ جاتا ہے کیونکہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امال کو ایمان کا رکن اقرار دیتے ہیں اس سے وہ قسم دوم کے ایمان کی تعریف کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اعمال کو دین کا رکن جو ہے اقرار نہیں دیتے اس سے وہ قسم اول والے ایمان کی تعریف فرمارے ہیں چنانچہ وہ ایمان جو خلود پنار سے نجات دے امام شافی رحمت اللہ علیہ اور تمام اماں کے نزدیک اس کی تعریف صرف یہ ہے کہ دل سے ضروریات دین کی تصدیق کی جائے یہی وجہ ہے کہ جو شخص دل سے ضروریات دین کی تصدیق کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے گنا بھی ہوں اور یا وہ تصدیق تو کرے مگر عمل نہ کرے اور ایسا شخص تمام آئمہ نزد... کے نزدیک کافر نہیں ہے بلکہ وہ, وہ جو ہے گناگار ہے اور یہ بات جو ہے متبنالے چیز ہے کہ جو گناہ ہے کبیرہ گنا کا مرتکب کافر نہیں ہے کیوں اس سے مراد جو ہے جب ایک مسلمان بشری کمزوری کی بنا پر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ گناہ سے مراد کفر و شرک کے علاوہ گناہ ہے جی اور دوسرا جب ایک تو یہ کہ وہ گنا کو گناہ نہ سمجھتا ہو حرام کو حرام ہی کرار دیتا ہو مگر پھر بھی گناہ میں ملوث رہتا ہو تو ایسا شخص اہل سنت و جماعت کے نزدیک مسلمان ہے دوسرا یہ کہ گنا کرتا ہے حرام کو حلال جان کر اختیار کرتا ہے تو ایسا شخص بلا اختلاف بے ایمان ہے کیونکہ اب اس میں تصدیق قلبی جو ایمان کی حقیقت تھی وہ نہیں پائی گئی اس نے تو حدود اللہ کو توڑ دیا جس نے حدود اللہ کو توڑ دیا بال اتفاق وہ کافر ہے اب اس کا جو ہے چونکہ اس کی تصدیق قلبی نہیں ہے لہذا وہ کا پر ہو گیا اور غناہ کبیرہ جو ہیں وہ نو ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شرک باللہ یہ گناہ کبیرہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا اور آزاد مکلف مسلمان پاک دامن عورت پر توہمت لگانا زنا کرنا یتیم کا نحق مال کھانا مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا جادو کرنا جہاد سے بلا وجہ شری جو ہے بھاگ جانا یہ جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نما نے کبیرہ نو جو گنا ہے وہ, وہ گنائے ہیں اور اس کے ساتھ ہی, ہی حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ سود لینا حضرت علی المرتض کرم اللہ عوض الکریم کی, کی روایت میں چوری کرنا شراب پینا بھی کبیرہ میں گنا شمار کیا ہے ابو طالب مکی سے یہ روایت ہے کہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ سترہ ہے چار جن کا تعلق دل سے ہے یعنی شرک اور گناہوں پر اصرار کرنا اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اور چوتھا یہ چار وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے زبان سے ہے یعنی جھوٹھی گواہی دینا اور کسی پاک دامن پر توہمت لگانا جادو کرنا اور حرام، حرم میں گناہ کرنا تین وہ ہیں جن کا تعلق پیٹ سے ہے وہ یہ ہے شراب پینا یتیم کا مال کھانا سود لینا دو وہ ہیں جن کا تعلق شرمگاہ سے ہے ایک زنا کرنا دوسرا لواطت کرنا اور ایک وہ ہے جس کا تعلق پاؤں سے ہے بلا وجہ شری جہاز سے باغ جانا ایک وہ ہے جس کا تعلق تمام بدن سے ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا دو وہ ہیں جن کا تعلق ہاتھ سے ہے یعنی نہ حق قتل کرنا چوری کرنا یہ شرح عقائد میں یہ تمام تفصیلات موجود ہے اور اس کے لیے آپ نے یہ سمجھ لیا امام صاحب کا کیا جناب طریقہ ہے اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کا کیا نظریہ ہے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں یہ چاروں ائمہ عظام کا مسلک جو ہے وہ میں نے ایمان کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا اور اب دو جو ہیں ایک معتزلہ اور ایک خوارج ان کا بھی بیان سن لیجئے گا کہ یہ کیا کہتے ہیں ایمان کے بارے میں تو خوارج اور متضلع کے نزدیک اعمال حقیقت ایمان میں داخل ہیں اور ان کا مسلق یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ جو ہے نہ کاپر ہے نہ مومن خوارج کہتے ہیں مرتکب کبیرہ کاپر ہیں موتزلہ اور خوارج کا مدد جو ہے وہ باطل ہے حق یہ ہے کہ جو کبیرہ گنا کا مرتکب ہو گنگار ضرور ہے مگر کافر نہیں ہے امام شابیر احمد اللہ علیہ کے مسلح کے مطابق جو ہے کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے کامل نہیں ہے ناقص الایمان ہے اور قرآن کریم قرآنِ کریم میں آسی پر مومن کلب کا جو ہے اطلاق آیا ہے اور اس لیے یہ بات بھی جو ہے نا سن لینی چاہیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یادین الذین منو قطبا عليكم القصاص بالقتلا یہاں لفظ جو ہے ایمان والے ایمان والے اقرار دیے گئے ہیں ان کو جد جد جد جو قدر جنہوں نے قتل کیا اور قصاص میں قتل ہوئے ان کو ایمان والوں میں شریک کیا دوسری ایت کریمہ ہوا ان طائفتان من المؤمنين تیسری آیت یہ ہے یادینسوحا اگر خوارج کا عقیدہ مان لیا جائے تو پھر یہ آیتیں آیتیں جو ہیں وہ بے معنی ہو جاتی ہیں اگر جناب والا کبیرہ گنا کا مرتکب جو ہے کافر ہوتا تو اس پر قرآن کریم میں ممن ہونے کا اطلاق نہ کیا جاتا اور اسی طرح حضور علیہ سلاط و سلام سے کہ زمانہ پاک سے لے کر آج تک ہر اہل قبلہ کی, کی خواہ اس کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ کبیرہ گنا کا مرتکب تھا بغیر توبہ کے مر گیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑی جائے گی جیسا کہ قاتل جیسا کہ خودکشی کرنے والا جیسا کہ چور اور اس طرح جتنے بھی کبیرہ گناہ جو ہیں وہ گنائے گئے ہیں اگر کسی میں پائے جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ پڑی جائے گی اس لیے بخشش کی دعا کی جاتی رہی ہے حالانکہ یہ متفقہ کا بات ہے کابر کے لیے دعائے استغار نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے اور اسی لیے خوارج کا یہ عقیدہ اس لیے باطل ہے جو کہتے ہیں کہ جو کبیرہ غناہ کا مرتکب ہو وہ اے اے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو ان کے رد میں یہ باتیں موجود ہیں اور حضرت ابوبا حدیث حضرت ابو با ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ حضور ع سلاطلام نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہو اسی اتقاد پر مر گیا وہ جنتی ہے حضرت یہ حدیث جو ہے آئندہ اس پر میں تفصیل سے عرض کروں گا کیونکہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس میں جناب یہ جو میں آج بیان کر رہا ہوں اس میں اسی حدیث کو لائے ہیں انشاءاللہ اس کی عبارت بھی پیش کروں گا اس کی صنعت بھی پیش کروں گا اور یہ حدیث پر انشاءاللہ دیکھیں گے تو حضرت ابو ذرغ پاری رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو حضور علیہ السلط السلام نے فرمایا ہاں اگرچہ زنا اور چوری کیا ہو یعنی وہ بھی آخر کار اپنے گناہوں کی سزا بگتنے کے بعد جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اگر یہ خوارج کا عقیدہ مان لیا جائے جو کہتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتقب کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہے تو وہ جناب والا اس یہ حدیث اس کا رد کر رہی ہے اور دوسری حدیث میں یہ ہے یاخروجو منن من کا نفی کل بھی مسقال ایمان من شاء اللہ یہ حدیث آگے آ رہی ہیں اور بالآخر دو سے نکالا جائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو معلوم ہوا ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور یہ جو ہے امال جو ہیں یہ کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا ہاں جی اور اس کے جناب والا اس کے یہ بات جو ہے آپ نے سماعت برمالی ہے کہ علماء اور محققین اور متقلین اور سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تصدیق یقینی کا نام ایمان ہے جو کبھی بیشی کو قبول نہیں کرتا اقرار لسانی دیگر اعمال صالحہ امام اعظم ابو حنی پر رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جز ایمان نہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کا غیر ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایمان کو امال صالحہ کا غیر اقرار دیا ہے جیسا کہ امال کا اطب ایمان پر فرمایا مثلا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الزین امنو و صالحات لدینشک وہ لوگ جو ایمان لائے ومل صالحات اور آمال صالحہ کیے یہ دلیل جو ہے آپ جو اس کو غور سے سنیں اطب میں حقیقت یہ ہے کہ ماتوب علیہ اور ماتوب میں مغیر ہو جہاں مغارت نہ ہو وہاں مجاز ہوگا اور ظاہر ہے تعذر حقیقت کے بعد مجاز صحیح نہیں ہے جن آیات میں اعمال پر اعمال صالحہ کا اطب وارد ہے وہاں تعذر حقیقت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے اس لیے بلا وجہ مجاز مراد لینا کسی طرح صحیح نہیں ہوگا تو جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کے نزدیک ایمان محض تصدیق کلبی کا نام ہے تو ایمان کی کمی بیشی اور زیادتی کو قبول کرنا بالکل واضح ہے تو گرامی قدر اب جو ہے اس باب کی طرف چلتے ہیں جو باب جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باندھا ہے زیادہ تل ایمانی و ہی یہ باب باندھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے کتاب الا ایمان میں اور اس کے تحت دو ایتیں لائے ہیں اور دونوں کے بارے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں وقول اللہ عز وجل زدناهم ھد و یزداد الذين امنوا ایمانا وقال alyوم اكملت لکم دینکم یہ ایتیں لکھنے کے بعد فرماتے ہیں فاذا تارك شيئا من الكمال فهو ناقص ہاں جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت کا یہ قول نقل فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت زیادہ کی اور فرمایا زیادہ ہو تو ایمان والوں کا ایمان فرمایا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے لیے جناب تمہارا دین مکمل کر دیا جی تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا اب دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے پہلی دو آیتوں سے تو یہ استدلال وہ کرتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے تیسری آیت سے اس کا استدلال یہ ہے ایمان کم بھی ہوتا ہے لیکن امام ابو ہنی پر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک یہ ہے ایمان محض تصدیق قلبی کا نام ہے یہ جی کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا جس کی بقدر ضرورت جو ہے وہ میں نے تفصیل جو ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے اب جو ہے انہوں نے چونکہ آیت قرآنی لائے ہیں اور اس کے تحت جو ہے ایک حدیث بھی لائے ہیں اور ایک نہیں بلکہ دو عدیثے لائے ہیں ان دونوں پر میں اپنے وقت پر تبصرہ کرتا ہوں سب سے پہلے وہ آیت قرآنی جو انہوں نے الم اکمل لکم دین اکم و ات یہ جو آیت کریما لائے ہیں یہ جی عرفہ کے روز جمعہ کا تھا اور اثر کے بعد نازل ہوئی ہے ال یوم لکم تو کے متعلق مفسرین کے متعدد اقوال ہیں کہ یہ دین کے اکما، اک، اکمال کے معنی یہ ہے کہ پچھلے شریعتوں کی طرح یہ منسوخ نہیں ہوگا یہ دین جو ہے اب تبدیل نہیں ہوگا اس میں تجدید نہیں ہوگی یہ منسوخ نہیں ہوگا بلکہ قیامت تک باقی رہے گا دوسرا یہ کہ امور تکلیفیہ میں ہرا اور حلال کے جو احکام ہیں اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دیے اس لیے اس آیت کے بعد بیان حلال حرام کی کوئی آیت نازل نہیں ہوگی تو تیسرا یہ ہے کہ یہ اقمال دین کے معنی دین اسلام کو غالب کرنا ہے جس کا اثر یہ ہے حجت الوداع میں جناب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ اس وقت کوئی بھی مشرق مسلمانوں کے ساتھ حجم شریک نہ ہو سکا اس سال کوئی مشرق جو ہے وہ حجم حاج شریک نہ ہوا اسی لیے اللہ نے فرمایا علی اما اکملۃ القین اکمت ممت علیہ نعمتی اور اس کے تحت جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں اور حدیث لائے ہیں آپ فرماتے ہیں حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حد ثنا قال حدثنا حد عن انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کال اللہ فی في بھی وزن شاعر النار ومن قال لا و من الله فی کل بھی وزن کل بھی وزن ضرۃ من خیرن یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان لے کر آئے ہیں جو سیدنا رضی اللہ تعالی ان انہو کے انہوں سے روایت ہے حضور علیہ السلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا دوزک سے وہ سب لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور دل میں جو کے دانے کے برابر جو ہے خیر ہوگی یہاں خیر کا معنی جو ہے ایمان کیا گیا ہے خیر ہوگی تو اس کو نکال لیا جائے گا اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر جو کا دانا جی اس کو بھی نکال لیا جائے گا دوسری جگہ فرمایا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں گیو کے دانے گندم کے دانے کے برابر گندم کے دانے کے برابر جو ہے ایمان ہوگا تو اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا یہاں لفظ خیر موجود ہے لفظ خیر کا یہی مانا جو ہے تیسری جگہ پر مایا اور جس کے دل میں ذرہ برابر جو ہے خیر ہوگی اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اس حدیث کو امام صاحب نے کتاب توحید میں ذکر کیا ہے اور امام صاحب نے اس کو کتاب ایمان میں بھی ذکر کیا ہے امام ترمزی نے اس کو باب سفت الجنت میں ذکر کیا ہے اب دیکھیں کہ ذرہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھیے گا کہ ذرہ کوئی چیز نہیں ہوتی ذرہ کی ذرہ کی بھی مقدار ہوتی ہے اس میں علماء کرام نے متعدد اقوال لکھے ہیں اور ذرہ جو ہے چار ذرے جو ہیں علماء نے لکھا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہوتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھے کہ ذرہ کا مہینہ بعد لوگوں نے ایسے لفظوں سے کیے ہیں کہ پڑھنے والوں کو یہ شبہ ہو کہ ذرہ کوئی چیز نہیں ہوتا جس کی کوئی حقیقت نہیں بعد نے لکھا کہ ذرہ جو کے ایک ہزار چوبیس میں حصے کو کہتے ہیں لیکن در حقیقت یہ ان تعبیرات سے ان کا مقصد صرف یہ ہے ذرہ شے قلیل ہے تھوڑی سی چیز ہے اور چھوٹے حصے کو جو ہے ذرہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ اس کا تعین تصور صرف جو ہے الفاظی ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں, نہیں اس کی حقیقت موجود ہے جیسا کہ آپ اس کی مثال اس سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی کہے کہ فلاں چیز سوئی کے نکے کے مقابلے میں اتنی صغیر ہے کہ جیسے سوئی کا نکا ہو سوئی کا نکا جو ہے اب مگر ذہن اور قلم میں اس لیے اس کے وجود کا احساس ہوتا ہے اور وہ دیکھنے میں اس کا مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سوئی کا نکا جو ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور رائی کا دانا جو ہے کتنا ہی چھوٹا ہو مگر اس کا وجود اور اس کا ٹھوس ایک تصور ہوتا ہے اسی طرح ذرہ ایک کوئی ہوائی چیز نہیں بلکہ اس کا وجود ہے اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں خیر کی جگہ جو ہے وہ لفظ آیا ہے اور اے خیر کی جگہ ایمان کا لفظ آیا ہے اور دیگر روایت میں ما یازین ذرت مسقال حبت من الخیر یا ما یازین برۃۃ ان کے الفاظ بھی آئے ہیں جن کے لفظی ترجمہ یہ جی ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور گیو کا دانا بھی آپ نے سماج پر ماری ہے اس میں تذکرہ موجود ہے جس کے دل میں گیو کے دانے کے برابر جو ہے ایمان ہوگا اس کو بھی بالآخر جو ہے وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا تو یہ بات جو ہے چونکہ کتاب ایمان سے یہ بات پیش کی جا رہی ہے آج ایمان کے کم اور زیادہ ہونے پر اے اے اے اے امام ابو ہنی پر رضی اللہ تعالیٰ کے دلائل آپ نے سماعت پر ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی دلائل سلا سماعت پر ماری آپ لوگوں نے اب جو ہے چونکہ میں وہ حدیث پیش کر رہا ہوں جو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ لائے ہیں تو اس میں علماء اور محققین نے اس پر توضیحات جو لکھی ہیں وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو ایک بات یہاں ایک بات واضح طور پر یہ آپ لوگوں کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی نجات کے لیے کافی ہے تو دنیا میں یہ غیر مسلم اعتراض کر سکتے ہیں دنیا میں اکثر غیر مسلم قومیں خدا آسمانی کتابیں بعض انبیاء اور رسل پر ایمان رکھتی ہیں اس ایمان کو اسلام کے مقابلے میں کمی اور نقصی کے صحیح لیکن رائی کے دانے سے تو یہ بہرحال کم نہیں ہے لہذا ان سب کی نجات ہوگی ہر مذہب جس میں کم از کم خدا پا کا وجود ہو بلا کر جنتی بنا دینے کا دامن ہوگا یہ منکرین خدا کے علاوہ تمام کے تمام جو ہے دو سے نکال لیے جائیں گے یہ آج کیا آج کے جدید دور کے لوگ جو ہے یہ توضیع پیش کرتے ہیں جناب یہ حدیث ہے تو یہ ظاہر ہے تو جو ایسے ہوں گے تو وہ جنت میں جا داخل ہو جائیں گے لہذا جنت جو ہے مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے تو یہ بات جو ہے یہ حق پر مبنی نہیں ہے ہاں جی اور اس لیے اس لیے آپ یاد رکھیں جیسا کہ دیوبندی حضرات بھی ایسے اے, میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس بات کی توضیح کرتے ہیں کہ مشرق اور اعلی درجے کے کابر کے لیے بھی بلاخر جہنم سے نجات پانے کا نظریہ رکھتے ہیں مثلاً حوالہ نوٹ فرمائیے گا سیرت النبی سلیمان ندوی نے لکھی ہے سیرت النبی تو اس میں اپنا مسلک اس نے یہ لکھا ہے کافر مشرق بھی بالآخر نجات ہوگی اور بالآخر جنت میں داخل کیا جائے گا کون سیرت النبی میں سلیمان ندوی لکھ رہا ہے اور اگر ندوی صاحب کی یہ بات بلند مان لی جائے تو پھر جنابے والا اے اس کا نتیجہ جو ہے وہ تو عجیب سا نکلے گا لیکن یاد رکھ لیں یہاں ایک کرینہ موجود ہے اور ان کا یہ طریقہ بالکل باطل ہے کرینہ یہ ہے کہ قرآن کریم حضور علی سلاۃ وسلام نے فرمایا من لا لاح الا اللہ. جی تو شاہی من خیر تو یہاں اس سے مراد جو ہے لا الہ الا اللہ اس سے مراد جناب والا یہ ہے کہ وہ پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو جیسے اس کا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آپ کو کہل و اللہ حد پڑھیے تو اس سے مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بس اتنے الفاظ پڑھیے بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ پوری صورت فاتح پڑھیے تو پورے صورت فاتح پڑھنا جو ہے اس کا مقصد ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حضور علیہ سلاۃ کی کسی ایک یا اس کے کسی ایک ٹکڑے سے صحیح مفہوم اخذ کرنے کے لیے ہمیں دین کے متعلق حضور علی سلاسلام کی عمومی تعلیم اس باب میں دیگر احادیث کو بھی پیش نظر رکھنا پڑے گا تاکہ تب جا کر صحیح مفہوم اور مطلب جو ہے سامنے آئے گا کتاب و سننے سے یہ بات جو ہے روز روشن کی طرح واضح ہی ہے کہ فلاح فوج اخربی کا ضامن صرف اسلام ہے اسلام نام ہے حضور علیہ سلاۃ والسلام کی دینی دعوت کو قبول کرنے کا حضور علیہ سلاط والسلام کی دینی دعوت کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین ایمان سے متعلق جو کچھ حضور علیہ سلاۃ وسلام نے پیش کیا ہے اس کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کیا جائے مثلا ایمان کے متعدد اجزاء ہیں ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالملائکہ ایمان بالقدر وغیرہ وغیرہ جیسا کہ آمن تو بل و ملائقتی رسول ہی ولی آخری ولقدر خیر ہی و شرری ماہ تعلی واقل موت آمن تو بل کما ہوا بے وفاتی و کبل تجمی کام ہی اح کام ہی کرارم و قلب یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں جی حضور علیہ سلاد و نے جو کچھ جو کچھ بھی تو ایمان کے تمام اجزاء کے اجزاء ضروریہ پر ایمان لانے والا مومن ہے اور اس کے کسی ایک جز کا بھی انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے مثلا ایک شخص اور تو سب کچھ مانتے ہیں مگر کہتا ہے ملائکہ کے مخلوق ہونے کا وہ منکر ہے تو اسے کیا مسلمان سمجھیں گے جنتی سمجھیں گے وہ کابر ہو گیا قابر جنت میں نہیں جائے گا ہاں جی مسلم وہ جس کے دل میں ایمان ہوگا کفر اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک دوسرے کی ضد ہے جیسے آگ پانی جمع, جمع نہیں ہو سکتے جیسے دن رات جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے ایک دوسرے کی ضد چیزیں جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی اور کفر اور ایمان بھی جمع نہیں ہو سکتا تو لہذا جہاں کفر آ جائے گا وہاں سے ایمان خارج ہو جائے گا جو ایمان سے خارج ہو گیا اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں تو یہاں شرط ہے کہ کم از کم ذرہ ایمان کا ہو ضروری ہے تو وہ جو ہے وہ ملائکہ کا منکر جو ہے وہ کاپر ہے اور ایک شخص ملائقہ اور ایمان کے دوسرے اجزاء کا تو قائل ہے مگر حضور علیہ سلاد و سلام آپ کی ختم نبوت کا وہ انکار کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے بے اتفاق کا ہے مرتد ہے ایمان ہے ہاں جی تو اس کا ختم حضور علی سلاسلام کا خاتم النبیین ہونے کا انکار کرنا جو ہے اس کے ایمان کے تمام اجزاء جو ایمان رکھنے کے باوجود صرف اس کے ایک جز کا انکار کرنے کی وجہ سے بال اتفاق وہ کافر ہو گیا اب اس کی نمازیں حاجر کا دیگر ہمارے صالح سب برباد اور ایمان سے خارج ہو گیا ایمان سے خارج ہو گیا اور اے نجات کا ہرگز ہرگز ہر گز وہ حقدار نہیں ہوگا جب یہ قاعدہ ہمیں کتاب و سنت کی نصوص صحیحہ سے معلوم ہے اب وہ حدیث جن میں ایمان کے صرف کسی ایک جز کا بیان ہوگا اسے حضور علیہ سلاۃ والسلام کی پوری دینی دعوت کو قبول کرنا ہے تو اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانا مراد لیا جائے گا جیسا کہ جیسا کہ حضور علیہ سلاۃ والسلام آپ کے علم غیب شریف پر اشرف علی تھانوی نے اعتراض کیا اور اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کفر کا پتوا اس پر صادر کیا ہے سادر کیا ہے نا اور اس وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو گیا حضور علیہ سلاۃ والسلام کی توہین کرنے کے وجہ سے ہاں جی تو اس لیے اس ادیض سے یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ اس میں نوے یا ننانوے جو ہیں استعمال ایمان کے ہیں ایک قبر کا ہے تو یہ, یہ کبر جو ہے ضروریات دین کا انکار ہے اور ایسا, ایسا کا پھر جو ہے وہ ایمان سے خارج ہے اس کا کوئی عمل اسے نفا نہیں دے گا اور اس حدیث کو یہ جو آپ نے حدیث جو ہے ابھی سماعت فرمائی ہے اس کو لیجئے گا اس میں صرف یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نجات پر لیکن مراد اس سے صرف توحید پر ایمان لانا نہیں بلکہ پورے کلمے پر ایمان لانا ہے یہاں کلمے کا جز اول لا الہ الا اللہ ہے اور جز ثانی محمد الرسول اللہ کا علم اقرار دیا جائے گا جیسے کہتے ہیں کلب اللہ ہوا. جیسے میں نے مثال پہلے آپ کو دی ہے تو یہاں اس حدیث کہ اس جملے سے جس کے دل میں دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اس کی نجات ہوگی یعنی اس کے دل میں تمام ضروریات دین تمام اجزاء دین کی نب سے تص... تصدیق پائی جائے گی تو اصل ایمان موجود ہوگا خا کتنا ہی بے عمل ہو فاسق بازر ہی کیوں نہ ہو یعنی وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا نہ ہو اور ویسے کوتا کی وجہ سے اعمال صالحہ اس نے نہ کیے ہوں تو جناب کسی جو شخص اجزائے دین میں سے کسی چیز کا منکر نہیں ہے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کی نجات ہو جائے گی اور اس جہاں ایمان میں کمی اور یا ضوب کا کیا مطلب ہے یہ بھی سن لیجئے گا ایمان کا ضوب اور ایمان کا نقص یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جس کے ایمان میں ضوب ہو وہ مومن ہے اور جس کے ایمان میں نقص ہو وہ یقیناً کافر ہے یہ دونوں فرق جو ہیں وہ ضرور آپ یاد رکھیے کہ نقص اور ضوب کے اس فرق کو اس مثال سے سمجھ لیجیے گا ایمان کے متعدد اجزاء ہے توحید رسالت ملائکہ آخرت پر ایمان تقدیر ان تمام اجزاء کا ایمان لانے والا اور کسی ایک کا بھی انکار نہ کرنے والا مسلمان ہے اب جو شخص اجزاء ایمان میں سے کسی ایک جز کا بھی انکار کرے اور اس کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا اس کا ایمان ناقص ہے ادھورا ہے ادورے ایمان ایمان کو قرآن قرآن و سنت اور اجماع امت کسی درجہ میں بھی ایمان جو ہے نہیں مانتے بلکہ اسے کافر اور مرتد مانتے ہیں جیسے قرآن کریم نے متعدد مقام پر اس کی سراہد کی ہے کہ بعض پر ایمان اور بعض کی تقزیب کی کل تکزیب کی ہے اس لیے تمام اجزائے ایمان پر ایمان لانے کے باوجود کسی ایک جز پر ایمان لانے کا مطلب ہوگا کہ ذرہ برابر ایمان نہ لایا رائے کے دانے کے برابر ایمان نہ ہونا جو ہے ایسے شخص جس کا ایمان ادھورا ہے وہ بلا شبہ کافر ہے اس کا کسی صورت میں اس کی نجات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور اس کے لیے بہت سی مثالیں موجود ہیں جو ضروری وضاحت کے لیے جو ہے ارض کیے دیتا ہوں چونکہ ٹائم بھی تقریباً بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس حدیث میں یہ ہے وکانہ کل بھی ہی من خیر کل بھی ہی کا کرینہ بتا رہا ہے کہ خیر سے مراد ایمان ہے کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دوسری روایت میں خیر کی جگہ لفظ ایمان آیا ہے اس لیے یہاں خیر سے مراد نور ایمان ہی لیا جائے گا لیکن یہ ضروری نہیں یہاں خیر کا لفظ آئے وہاں اس کے معنی ایمان ہی کے لیے جائیں کیونکہ خیر کے لفظ سے جس طرح ایمان مراد لیا جاتا ہے اس طرح عمل بھی مراد لے سکتے ہیں اور بعض احادیث میں ایسے مقام بھی ہیں جہاں خیر سے ایمان مراد لینا کپتان اور حتمند غلط ہے کیونکہ بخاری اور مسلم میں ہے یہ حدیث موجود ہے کہ جب سب لوگ سفارش کر چکے تو اس کے بعد ارشاد باری ہو کہ فرشتوں کی نبیوں کی مومنین کی سفارش ہو چکی اور ان کی سفارش قبول ہو گئی آگے الفاظ یہ ہیں اللہ الرحیمین قَبْزَتًا فَيَخْرُجُ قَوْمًا کو قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا ملو خیر اب ارحم الرحمین باقی رہ گئے ہیں پھر اللہ تعال خود اپنی مغفرت اور رحمت کے ہاتھ سے نکال دے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہ ہوگا یعنی ایماندار ہوں گے مالے صالحہ ہا انہوں نے نہیں کیے ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں نکال دے گا اس حدیث سے خیر سے مراد عمل ہیں ایمان نہیں اگر یہاں بھی خیر سے اگر یہاں میں خیر سے مراد ایمان لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا وہ لوگ بھی بخش دیے جائیں گے جن کے دل میں قطن ایمان نہیں ہوگا جی حالانکہ یہ بات نصوص قرآن, قرآن سے بالکل خلاف ہے اور پھر یا کا لفظ, بھی لفظ بھی یہاں کرینا ہے خیر سے مراد یہاں عمل ہے اور اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے ہا ات اللہ ادخلا جی ادخلا اللہ بغیر عمل۔ عمل ولا خیرن قدمو ہو یہ لوگ ہیں اللہ کے آزاد کردہ اللہ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا بغیر عمل کے جو انہوں نے جو انہوں نے کیا اور بغیر خیر کے ان، انہوں نے پیش کیا یہ بخاری اور مسلم کی متبقن علیہ حدیث ہے تو آگے آخرت میں چند الفاظ جو ہیں وہ اس آج جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الم اکمل تقم دینکم اقم ہاں جی الوم اکمل تقم دین اکم کے الفاظ چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس باب میں لائے ہیں اور اس کے بارے میں یہ سن لیجئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے لو علینا معاشر لتخذنا اليوم آیت علی ناشر فال کالا علی مکمل دین اکمت منت علی کم نعمتی و رویۃ الکم علی السلام دینا کالا عمر عربنا ذلك اليوم ومكان الذي نزلت فيه عن نبی صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفه يوم الجمعه جی حضرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اپ سے ایک یہودی نے کہا اب یہودی کون تھے ابھی بتلاتا ہوں انشاءاللہ کہا اے امیر المومنین آپ کی کتاب قرآن میں ایک آیت ہے اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم روز اس روز کو عید کا دن جو ہے پھہرا لیتے آپ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے اس نے کہا علی عمہ اکمرۃ الحکم دین اکم و ات کم متی تو آپ نے فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں اس جگہ کو بھی پہچانتا ہوں جہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ مقام عرفات کا تھا اور جمعہ کا دن تھا حضور علیہ سلاد سلام کھڑے ہوئے تھے اس حدیث کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں بھی بیان کیا ہے کتاب التفیر میں بھی بیان کیا ہے کتاب الاستصام میں بھی ذکر کیا ہے امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے ترمزی اور مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو لیا ہے اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن بھی کہا ہے اور صحیح بھی کہا ہے یہ کہا ہے حاضر حدیث ہن حسن ون صحیح ہُن اور نزول یہ, یہ حدیث جو ہے اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جس یہودی نے سوال کیا تھا ان کا نام جو تھا وہ حضرت کعب اخبار ہے کاب اخبار تھے انہوں نے سوال کیا یہ آئے جس میں اسلام کے غلبے کی بشارت تکمیل دین اتمام نعمت کا بیان ہے یہ تو بڑی خوشی کا دن ہے مسلمان اس دن کو عید کیوں نہیں مناتے اس بار عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم اس دن, اس دن سے غافل نہیں ہے ہم اس دن کی عظمت کو بھی سمجھتے ہیں حتیٰ کہ یہ بھی جانتے ہیں یہ آئے کس جگہ پر کس موقع پر کون سے دن نازل ہوئی اور اس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے یعنی ہم مسلمان اس دن کو معظم سمجھتے ہیں اور اس کو عید کی طرح مناتے ہیں یعنی ہم نے اس دن کو عید کا دن کر لیا ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما معناہ ما ترکنا تنظیم ذالک اليوم ومکان و, و, و المکان و اما المکان فہو عرفات و هو معظم الحج الذي احد ارکان الاسلام و اما الزمان فہو یوم الجمعة و یوم عرفت و هو یوم اجتا تم آفی فضلان و شرفان معلوم تعظیم و تعظیم واحد منہما ف عضتم آزاد تعظیم فَقَحِتَّ خَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمُ عِيْدًا وَعَزَّمْنَا مَكَانَهُ عَيْضًا عَلَى مَعَنِ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ نَي بُخْارِ شَرِیمْ کی شرح کرتے ہوئے جلد پہلی میں یہ یہاں یہ بات لکھی ہے بلکہ اس دن کے ساتھ اس مکان کی عزت کرتے ہیں اور اس طرح امام ترمزی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے آپ نے بھی ایک یعودی سے ایسے سوال کیا آپ نے فرمایا کہ جس روز یہ آیت نازل ہوئی اس دن دو عیدیں تھیں جمعہ اور عرفا کی اور اس سے ثابت ہوا کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا اور اس کی یادگار قائم کرنا جائز ہے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے ورنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساپ پر جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یاد قائم کرنا اس دن کو عید منانا ہم بدت جانتے ہیں یہ برماد اس سے عید میلاد النبی کا جواز بھی جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ تو صرف قرآن کی ایک آیت کے نزول کا دن ہے اور یہ جو ہے ربیع الاول شریف صاحب قرآن کے ظہور کا دن ہے لہذا عید میلاد النبی منانا بہت آزم نعمت الحیہ کی یادگار ہے اور اس کی شکر گزاری پر ہے اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے اور اس حدیث کے بارے میں یہ سماعت فرما لیجیے گا جو پہلی جو حدیث جو ہے امام بخاری رحمتہ اللہ لائے ہیں اس حدیث کے چار راوی ہیں مسلم بن عمرو ابراہیم قصاب بصری ہیں اور وہ جناب ابن ابن حصیر نے کہا ہے کہ وہ قبیلہ ازد کی شاخ سے تھے اور ایک اسی قبیلہ سے خلیل بن احمد مشہور ناوی ہیں وہ بھی اسی قبیلے سے ہوئے ہیں دو سو بائیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام یاہیا بن معین نے معمون اقرار دیا ہے امام ابو ابو ہاتم نے انہیں سکہ اور صندوق کہا ہے امام احمد بن عبداللہ نے کہا ہے وہ سکہ ہے آخری عمر میں نبینا ہو گئے تھے انہوں نے ستر او عورتوں سے سماعت کی ہے اور دوسرے جو ہیں حشام بن ابی عبداللہ ہیں یہ بصری ہیں اور ان کی کنیت جو ہیں ابو بکر ابو داود نے انہیں حدیث میں امیر المومنین کہا ہے محمد بن سعد نے کہا ہے وہ سکہ حدیث میں راسک اور حجت ہیں لیکن ان کا خیال ہے اہل قدر کا تھا لیکن اس کی تبلیغ نہیں کرتے تھے یعنی قدریا کا وہ عقیدہ رکھتا تھا لیکن ایک سو ہجری میں پہت ہوا ہے چوتھے ادرت قطعہ ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور دوسری جو حدیث وہ میں نے پیش کی ہے اس کے سات راوی ہیں اور سب سے پہلے ابو علی حسن بن صباح یہ بغداد شریف میں یہ رہتے تھے اور نیک لوگوں میں سے تھے امام احمد بن حنبل نے انہیں سکہ قرار دیا ہے ہر روز خیرات کیا کرتے تھے دو سو ساٹھ ہجری میں جناب بغداد میں فوت ہوئے ہیں اور امام بخاری دو سو چھپنجا ہجری میں فوت ہوئے ہیں یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بھی چار سال کے بعد جو یہ فوت ہوئے ہیں دوسرے جو ہیں جا پر بن عون بن جا پر بن امرو بن اے اے ابو عون ہے امام یاہیا بن معین نے انہیں سکہ کہا ہے دو سو سا سات ہجری کوفا میں یہ فوت ہوئے ہیں تیسرے راوی جو ہیں اتبا بن عبد اللہ بن اتبا بن عبد بن اتبا بن عبد بن, بن, بن مسعودی ہیں کوفی ہیں ایک سو بیس ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں چوتھے راوی جو ہیں ابو عمرو کیس بن مسلم جو ہیں جدلی کوفی ہیں بہت عابد تھے ایک سو بیس ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں پانچ میں تارق بن شہاب, شہاب بن عبد الشمس بن سلم بن حلال بن عب... بن اوف صحابی ہیں انہوں نے حضور علی سلاسلام کو دیکھا جہلیت کا زمانہ بھی پایا یہ جی تو ان میں سے بعد جو ہے بعد چھوٹی موٹیا لڑائیوں میں بھی یہ گئے ہیں اور کوفے میں یہ ان کی رہائش تھی اور ایک سو میں ایک سو تیئس ہجری میں پود ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مگر آپ سے کوئی روایت نہیں کی یعنی یہ جو راوی ہے اس کے دادے کا ذکر کر رہا ہوں اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توپی عطا پر اور برے اعمال سے بچائے وما علینا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ